لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوة ويؤمن بالله فقد استمسك بالعربة البثقة لن تفام لها والله سميع عليم الله وليل الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوة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 وہ سب آگ کے باسی ہی ہیں وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے پیچھے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک ہی دین پر زبردستی رہنے پر آمادہ کر لیتا آمادہ کیا کر لیتا یعنی اللہ تبارک و تعالی خود اپنی قدرت کا مظاہرہ کر کے سب کے دلوں کو ایمان ہی کی طرف پھیر دیتا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نہیں کیا بلکہ انسان کو اس بات کا موقع فراہم کیا کہ وہ اپنی عقل سے دلائل کی روشنی میں ایمان کو قبول کرے زبردستی نہیں اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی یہاں دوبارہ اشاد فرمارے کہ لا راہ پھر الدین اور یہ ایک اصول کے طور پر اللہ حضل جلال الح نے یہ بات اچھا فرما دی کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے یہاں زبردستی سے مراد جبر سے مراد وہ فطری جبر ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے اگر چاہتے تو سبھی کو مسلمان بنا دیتے سبوں سب کا دل پھیر دیتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا اکراہ ہم نے اس طرح کا زبردستی اور اس طرح کا جبر ہم نے نہیں کیا اس لیے کہ مقصود یہ تھا کہ انسان اپنی عقل سے اپنی سمجھ سے دلائل کی روشنی میں ایمان کو صحیح سمجھ کر اس کو قبول کرے تو وہ اللہ تعالی کیا مقبول ہے وہ نے زبردستی قرآن کریم میں کئی جگہ یہ بات فرمائی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں تو زبردستی سب کو مسلمان کر دیتے لیکن کیونکہ یہ حکمت کے خلاف تھا اس واسطے ایسا نہیں کیا بلکہ لوگوں کو اس بات کا موقع فراہم کیا کہ وہ اپنی عقل و سمجھ سے کام لے کر ایمان لائیں تو فرمایا کہ اسی طرح اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ کسی بھی انسان کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا اگر فرض کرو کہ کوئی شخص اپنے طور پر اس نے کوئی مذہب اختیار کر رکھا ہے تو یہ اس کا اپنا اختیار ہے اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ یہ بات واضح فرمائی ہے کہ ہم نے ہدایت اور گمراہی کے نشانات اس کے دلائل تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر لوگوں کے سامنے واضح کرتی دیے ہیں اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ ان دلائل پر غور کر کے ان نشانیوں کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے یا اگر وہ گمراہی چاہتا ہے تو بہرحال گمراہی کا بھی راستہ اس کے لیے دنیا میں کھلا ہوا ہے پمن شاہ افل جو شخص چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر اختیار کرے لہذا کسی کو ایمان لانے پر اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ دعوت تو ہے اسلام میں تبلیغ ہے کہ انسان انسانوں کو اللہ تبارک مطالعہ کے سچے دین کی طرف بلایا جائے اور ان کو اس کی ترغیب دی جائے یہ تو ہے اور یہ مسلمانوں کو کرنا چاہیے جیسے کہ آگے خود آیات کریمہ میں آنے والا ہے لیکن کسی کو زبردستی مسلمان بنانا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں بلکہ ایسے واقعات آئے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عز مبارک میں کہ بعض لوگوں کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ ان کو زبردستی مسلمان بنایا گیا تلوار کے طور پر تو اس وقت کے خلیفہ نے اللہ تبارک تعالی کے حکم سے یہ کہا کہ نہیں یہ ان کا ایمان معتبر نہیں ہے اور ان کو واپس اپنے دین کے اوپر جانے کی اجازت ہے کیونکہ ان کو زبردستی مسلمان بنائے گیا تو زبردستی مسلمان بنانے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے اور یہ جو جہاد اور قتال ہے اس جہاد اور قتال کا منشا بھی کسی زر تلوار کے زور سے کسی کو مسلمان بنانا نہیں ہے بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام عدل دنیا میں قائم ہو ظلم کے خلاف تلوار اٹھائی جائے اور اللہ تعالی کے عدل و انصاف کو دنیا میں قائم کیا جائے اور یہی وجہ ہے کہ اگر غیر مسلم غیر مسلم حکومت غیر مسلم ملک کوئی معاند نہیں ہے تو اس کے ساتھ صلح کا تعلق بھی باقی رکھا جا سکتا ہے اور ان جناح الاسل میں فضنا لہا قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ تو اگر وہ کوئی اناد کا رویہ اختیار نہیں کرتے تو ان کے ساتھ مصالحانہ تعلقات بھی برقرار رہ سکتے ہیں اور یہ بھی کہ آپ نے یہ حکم سنا ہوگا کہ جو جہاد ہوتا ہے باقاعدہ جہاز اور قتال اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل فرمان یہ تھا کہ بوڑھوں کو قتل نہ کرنا بچوں کو قتل نہ کرنا خواتین کو قتل نہ کرنا جو لوگ عبادت کے اندر مصروف ہیں اپنے عبادت گاہوں میں ان کو قتل مت کرنا اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اگر ان کو اسلام لانے پر مجبور کرنا ہوتا تو ان کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا جاتا بلکہ ان کو اجازت دی گئی ان کے ساتھ جہاد نہ کیا جائے ان کو پتال نہ کیا ان کو مارا نہ جائے اس سے معلوم ہوا کہ در حقیقت پتال اور لڑائی انہی لوگوں سے ہے جو جنگ کے کی اہلیت رکھتے ہوں اور جو جنگ کی اہلیت نہیں رکھتے ان کے ساتھ لڑائی بھی نہیں اور وہ لڑائی بھی درقیقت اس لیے ہے تاکہ ظلم کا خاتمہ کیا جائے لیکن جہاں اسلامی حکومت کی مسلحت اور اس کے حالات کے لحاظ سے یہ مناسب ہو کہ غیر معاند غیر مسلم طاقتوں کو سے صلح کا معاملہ کیا جائے تو یہ صلح کا معاملہ بھی کیا جا سکتا ہے اگر اس تلوار اٹھانے کا مقصد مسلمان کرنا اور دوسروں کو اسلام پر زبردستی لانا مقصود ہوتا تو پھر اس کی اجازت نہ ہونی چاہیے تھی تو معلوم کہ کے حقیقت مقصود جہاد کا وہ ظلم کا دفیہ ہے کسی اور موقع پر اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ شاء اللہ کی جائے گی بہرحال اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے تبین اور من جئی ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا طبینہ کے معنی واضح ہو گیا اور رشد کے معنی ہے ہدایت اور گئی کہتے گمراہی کو تو ہدایت کا راستہ خوب واضح ہو چکا من گئی گمراہی سے الگ ہو کر گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا تو اب لوگوں کے سامنے دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں اور آدمی اپنی سمجھ سے جو راستہ بختیار کرے گا اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا فمن وہ یکسر تو جو شخص تاوت کا انکار کرے گا اور وہ یوم اور اللہ پر ایمان لائے گا فقد استم سق قبل تو اس نے اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا لنف شام رہا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں یعنی جس شخص نے تاوت کا انکار کیا تاوت کا لفظ قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر آیا ہے اور مختلف معنی کے لئے آیا ہے اصل میں طاغوت طغیان سے نکلا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی معاملے میں حد سے تجاوز کر جانا حد سے آگے بڑھ جانا تو جو مناسب حد ہے کسی بھی عمل کی اس سے جب آدمی آگے بڑھ جائے تو کہتے ہیں تاغ اسی کا مبالغے کا سیگا ہے یعنی ایسا شخص وہ شخص یا وہ ذات جو حد سے بے انتہا گزری ہوئی ہو سر اسی لیے اس کے ترجمہ بالخواست سرکش سے بھی کیا جاتا ہے تو اس کے مانے ہوئے تابوت کے مانے ہوئے حد سے بے حد گزرا ہوا اب حد سے بے حد گزرا ہوا یہ کون ہو سکتا ہے اس کے مختلف مصداق ہیں ایک مصداق اس کا وہ بت ہے یا وہ دیوتا خود ساختہ دیوتا جو بت پرستوں نے بنا رکھے تھے اور ان کو اپنا کارساز اور مشکل کشا بلکہ خدا تک قرار دے رکھا تھا وہ ان کو بھی تاغوت سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ یہ تاغوت جو ہے یہ ترقیقت حد سے گزرے ہوئے لوگوں نے اس کو ایک خدا بنا کر پیش کیا تو تاغوت کے معنی ہوئے اس صورت میں بت اور وہ جھوٹے دیوتا جھوٹے خدا جن کو لوگوں نے اپنی طرف سے خدا بنا رکھا ہے اسی طرح تاغوت کا اطلاق والقہ شیطان پر بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی حد سے گزرا ہوا تو اس کا ذکر قرآن کری میں بعض جگہ شیطان کے معنی میں بھی آیا ہے اور تیسرے معنی تاغوت کے مطلق کفر کے بھی ہیں یعنی ہر وہ عقیدہ جو حد سے نکلا ہوا ہو جس میں کفر کے تمام پہلو شامل ہیں وہ بھی تاغوت کے معنی میں بعض اوقات استعمال ہوا ہے یہاں تینوں معنی کا اعتماد ہے یہاں جو فرمایا کہ جوسف تاغوت کا انکار کرے تو تاغوت کے انکار کرنے میں وہ بتوں کا انکار جن کو خامخا لوگوں نے خدا بنا لیا تھا وہ بھی مراد ہو سکتی ہے اور شیطان کا انکار کہ شیطان کی گمراہی پھیلانے کا انکار کر کے اس کی گمراہی کی باتوں کو تسلیم نہ کر کے آدمی اس کا انکار کرے اور تیسرے تاغوت کے معنی یہاں پر کفر کے بھی ہو سکتا ہے کہ جو کفر سے انکار کرے وہ یومم باللہ اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے فقر سم سکا تو اس نے پکڑ لیا مضبوطی سے تھام لیا بل عروطل وسقا کے مانا کنڈا اور اسقا کے مانا مضبوط اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا جیسے اگر کوئی شخص کوئی مضبوط کنڈا تھامے ہوئے ہو تو اس کے گرنے کا اہتمام نہیں رہتا گرے گا اس وقت جب وہ اس کنڈے کو چھوڑ دے گا لیکن جب تک اس کنڈے کو اس سے پکڑا ہوا ہے تو گرنے کا اعتماد نہیں تو اسی طرح جو شخص ایمان کا کنڈا تھام لے تو اس کے پھر گرنے کا اعتماد نہیں رہتا اللہ یہ کہ وہ خود ہی اس کنڈے کو چھوڑ بیٹھے کیونکہ وہ کنڈا ایسا ہے کہ لن والا اس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں انفسام کے ہے ٹوٹ جانا یہ اتنا مضبوط کنڈا ہے کہ وہ خود سے ٹوٹ نہیں سکتا کہ خود سے ٹوٹ نہیں سکتا تو جب تک انسان نے اس کو تھاما ہوا ہے اس وقت تک وہ گر نہیں سکتا کیونکہ ٹوٹ کر گرنے کا کوئی ایسا نہیں ایک ہی راستہ ہے گرنے کا کہ آدمی اس کو چھوڑ دے تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ جب ایمان لائے ہو تو ایمان لا کر اس کے اوپر مضبوطی سے قائم رہنا اور مضبوطی سے اس کو پکڑے رہنا تھام کر رکھنا یہ ضروری ہے ایمان تو ٹوٹنے والی چیز نہیں ہے لیکن تمہارے ہاتھ سے اگر ایمان کا گنڈا چھوٹ گیا تو اس صورت میں تمہارا انجام خراب ہوگا تو جو فرمایا کہ جو شخص تاوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے تو اسے مضبوط کنڈا تھام لیا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں و سمیع علیم اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ ولی آ بنو اللہ ایمان والوں کا ولی ہے ولی کا لفظ بھی بڑا ہما گیر لفظ ہے اور اس کے متعدد معنی آ سکتے ہیں اس کو یہ ولی کا لفظ کے معنی میں بھی آتا ہے رکھوالے کے معنی میں بھی آتا ہے دوست کے معنی میں بھی آتا ہے ان سب مانوں کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا رکھوالا ہے رکھوالا ہونے کے معنی کہ وہ اللہ تبارک و تعالی ان کی جب تک وہ سیدھے راستے پر رہے ان کی حفاظت کرتا ہے اور اشارہ اس طرف ہے کہ اصل بات تو وہ ہے جو پیچھے کہی گئی کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے اور کسی شخص کو زبردستی ایمان لانے پر اللہ تعالی مجبور نہیں فرماتا نہ آپ کے قدرت کاملہ سے لوگوں کا دل پھیر کر ان کو مومن بناتا ہے لیکن جب کوئی بندہ اپنے اختیار اپنی سمجھ اپنی عقل سے کام لے کر وہ ایمان لے آتا ہے تو اب اللہ تبارکار اس کا رخوالہ بن جاتا ہے یعنی اس کے بعد اس کو یخر جو ہما تیر نور وہ ایسے ایمان والوں کو اندھیریوں سے روشنے کی طرف نکال کر ڈالتا ہے یعنی جب ایمان لے کوئی شخص تو اب اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نگہبانی فرماتے ہیں اور اس کو اندھیریوں سے نکالتے ہیں کفر کی اندھیریوں سے گمراہی کی اندھیریوں سے بدعملی کی اندھیریوں سے اس کو نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں تو یہ ایمان لانے کا قلعہ ہوتا ہے کہ آدمی ہاں اگر کوئی شخص اللہ بچائے ایمان لانے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی یہ مدد نہ مانگے اور اللہ تعالیٰ کے اس حفاظت کو قبول نہ کرے اور اللہ بچائے نافرمانی پر کمر بستہ رہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر یہ بات صادق نہیں آتی لیکن جو شخص کے سرق دل سے ایمان لایا اور ایمان کے تقاضوں پر چڑھنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور کہیں گر بھی پڑتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے پھر چلنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس کا رکھوالا بن جاتا ہے اور پھر اس کو منزل تک پہنچاتا ہے اندھیریوں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف لاتا ہے دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کفرو اولیا احمد تعور اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے تو ان کے سکھوالے وہ شیتان ہیں تو اولیا احمد او یہاں پر تابو شیتان کے بارے میں گیا ہے ان کے اولیا یعنی ان کے رکھ والے وہ شیطان ہیں جو یو خرجو رحم النور ان جو انہیں ان روشنی سے نکال کر اندھیریوں میں لے جاتے اور پھر فرمایا کلا خابُنہ یہ سب آگ کے باسی ہیں یہ آگ والے ہیں یعنی جہنم کی آگ میں ان کو رہنا ہے ہم فی خالدون یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے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 اور ابراہیم نے کہا اچھا اللہ تو صورت کو مشرق سے نکالتا ہے تم ذرا اسے مغرب سے تو نکال کر لاؤ اس پر وہ کافر مببوط ہو کر رہ گیا اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا یہاں سے اللہ تبارک و تعالی کچھ ایسے واقعات ذکر فرما رہے ہیں جن کا تعلق ایک طرف تو اس مضمون سے ہے جو پیچھے گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کو مردوں کو زندہ کرنے کی پوری قدرت ہے اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں اور دوسرے اس کا تعلق اس بات سے ہے جو ابھی فرمائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی یہ مدد کرتا ہے کہ ان کو اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور جو لوگ اندھیریوں ہی کو پسند کرتے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے تو اس کی بھی کچھ مثالیں اللہ تبارک و تعالی ان واقعات میں بیان فرمائی ہیں جس میں جو ایمان والے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے نور عطا فرمایا اطمینان کا نور عطا فرمایا یقین کا نور عطا فرمایا اور جو لوگ کے اللہ تبارک وطالیہ کی ہدایت سے منہ مو موڑے ہوئے تھے ان کو ان کی اندھیریوں میں بھٹکنے دیا اس طرح کے تین واقعات اللہ تبارک تعالی نے یہاں پر ذکر فرمائے ہیں ان میں سے پہلا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم عجد والسلام کا نمرود کے ساتھ ایک مباحثہ ہوا نمرود یہ عراق کا بادشاہ تھا اور عراق اس زمانے میں دنیا کی بڑی طاقتوں میں شمار ہوتا تھا نمرود کو بھی بہت بڑا بادشاہ سمجھا جاتا تھا یہ بادشاہ جو ہوا کرتے تھے یہ اپنے آپ کو اس طرح بھی تعبیر کرتے تھے کہ ہم نہ صرف یہ کہ دنیاوی امور میں بادشاہ ہیں بلکہ کسی نہ کسی دیوتا کا اپنے آپ کو مظہر قرار دیتے تھے کہ ہم فلاں دیوتا کا مظہر ہے یعنی فلاں خدا کا مظہر ہے لہذا ہم خود قابل عبادت ہیں ہماری عبادت ہونی چاہیے ہماری پرستش ہونی چاہیے ہماری پوجا کی جانی چاہیے نمرود بھی اسی قسم کا ایک بادشاہ تھا اور وہ بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ کھدائی کا بھی دعوے دار تھا اسی معنی, جس معنی میں جس مانا میں نے ابھی عرض کیا تو حضرت ابراہیم علیحت السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے نمرود کو جا کر دعوت دی کہ بھائی تم اپنی خدائی کا دعوے کر رہے ہو تم تو ایک انسان ہو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا چاہیے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا اور ہمارا سب کا پروردگار ہے تو اس پر وہ بڑا بفروختہ ہو کر جانے لگا کہ تمہارا رب کون ہے کون ہے تمہارا رب تو اس پر حضرت ابراہیم صلی اللہ سلام نے یہ فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو موت دیتا ہے تو اس پر اس شخص نے زندگی اور موت دینے کا مطلب ہی نہیں سمجھا یا جان بوجھ کر اس صحیح مطلب سے اعراض کرتے ہوئے کہا کہ موت اور زندگی تو میں بھی دیتا ہوں یعنی جس کو چاہتا ہوں اپنا حکم دے کر اس کا سر قلم کروا دیتا ہوں اور جس کو چاہوں کہ اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ اس کو سدائے موت دی جائے گی میرے ایک ایک زبان کے ہلنے سے اس کو معاف کر دینے سے وہ اس کو زندگی مل جاتی ہے تو انا یہ وہ امید میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں حالانکہ احمقانہ جواب تھا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے کیوں ہے کہ زندگی کی تخلیق وہ کرتا ہے موت کی تخلیق وہ کرتا ہے نہ یہ کہ موت دینے سے وہ یہ نہیں کہ قتل کر دینا قتل کر دینا تو ہر ایک انسان کو ہاتھ دیا اللہ تعالیٰ نے اور اس کو قوت بھی دی ہے وہ اگر اپنے ہاتھ کو اور اپنے قبت کو غلط استعمال کرنا چاہے تو دوسرے کو قتل بھی کر دیتا ہے یہ سب نمرود کی خصوصیت تو نہیں تھی اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ زندہ کرنا تو جو وہ تو پہلے سے زندہ تھا تو اس کو اگر یہ کہہ دیا کہ اب تمہاری موت کی سزا ختم کر دی گئی ہے تو اس کو زندہ کرنا نہیں کہتے اس کو یہ کہتے کہ ہیں اس کی موت جو آنے کا ایک اندیشہ تھا وہ دور کر دیا تو غرض یہ کہ یہ کوئی بات نہیں تھی کوئی احمکانہ جواب تھا جو نمرود نے دیا لیکن پیغمبروں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بحث و مباحثے میں الجھنے سے حتی تک امکان گریز کرتے خاص طور سے ان لوگوں سے جو بحث برائے بحث کرنے کے موڈ میں ہوں تو ان کے براہ راست بحث میں الجھنے کے بجائے وہ کوئی سیدھا راستہ اختیار فرماتے ہیں تو حضرت ابراہیم السلام سر نے محسوس کیا کہ اس نے کٹ حجتی شروع کر دی ہے یا تو احمق ہے یا کچھ حجت ہے لہذا حضرت ابراہیم صاحب نے ایک دوسرے انداز سے دلیل کا ایک دوسرا وار کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تم اگر اپنے خدائی کے دعوے دار ہو تو تم طرح مغرب سے نکال کر دکھاؤ بس اس کے اوپر وہ ببوت ہو گیا حق کا بکا رہ گیا کوئی جواب نہ بن پڑ پڑا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیش میں فرمایا ہے کہ الم طرح کیا تم نے نہیں دیکھا اور جیسا پہلے بھی گزرا ہے کہ دیکھنے سے مراد بعض ہوتا ہے غور کرنا تم نے غور نہیں کیا کیا تم نے غور نہیں کیا اس شخص کے حال پر الل لذی حاج ابراہیم جنہوں نے جس نے کہ ابراہیم رحمد السلام سے بحث کی تھی فی اب ہی اپنے پروردگار کے معاملے میں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ میرا پروردگار کوئی اور ہے اور وہ کہر کہ میں ہی ہوں تو یہ بحث کی تھی اس نے ابراہیم سے ان آتاہ اللہ الملک اور وجاہتا نے بتا دی جی کہ بحث کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ واقعتاً وہ کوئی ماف وقل وجود تھا بلکہ وجہ یہ تھی کہ اللہ نے اس کو سلطنت عطا کر دی تھی اب سلطنت کیا عطا کر دی تھی کہ اس کے دماغ چڑھ گئے اور اس کے نتیجے میں اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تو اشارہ اس طرف اللہ تعالیٰ فرما ہیں کہ اگر اللہ تبارک مطالعہ کسی کو کوئی اعزاز عطا فرمائے یا کوئی بڑا منصب اتا فرمائے تو اس منصب پر اطرا کر کوئی کارروائی کرنا یہ بڑی شرافت کے خلاف بات ہے انسان کو یہ چاہیے کہ جب اس کو کوئی بلند منصب ملے تو جتنا بلند منصب ملے اتنا ہی وہ جھکے اللہ تعالی کے حضور جھکے لوگوں کے ساتھ معاملہ انکسار کا اور توازوں کا معاملہ اختیار کرے نہیں کہ سلطنت ملنے پر اترا جائے اور پھول جائے اور دوسروں کے ساتھ وہ گھمنڈ کا برتاؤ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا یہ بحث وباثا کرنا ذریقت اپنی سلطنت کے گھمنڈ میں تھا پھر آگے وہ واقعہ بیان فرمایا کہ جب کہ ابراہیم نے کہا تھا اذ قال ابراہیم ربی الدی یوٹمی میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے تو وہ کہنے لگا کالا اس نے کہا یعنی نمرود نے کہا آنا اٹھ یہ وہ امید میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں تو وہی بات کہ اساہ مقان جواب کے کی تردید کی فکر میں پڑنے کے بجائے ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام نے دوسرا استدال پہ فرمایا کالا ابراہیم, ابراہیم ابراہیم نے کہا فی بن الشرق اچھا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے فاتی بیہ من المغرب تم ذرا اسے مغرب سے تو نکال لو فبوی تلزی <قَفَر> قرآن فرماتا ہے کہ اس پر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا کوئی جواب نہ بن پڑا ایک طرف خدائی کا دعویٰ اور دوسری طرف جب یہ کہا جا رہا ہے کہ سورج کو تم مغرب سے نکال لاؤ تو اس کے اوپر اس کو کوئی قدرت نہیں جب قدرت نہیں تو اس کے نتیجے میں وہ ببحوت نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا اور اس کی ساری دلیلیں اور ساری کے خاک میں مل گئیں